السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اسلامی کیسٹس کا مركز فلا مرکز رحمانیہ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 وبس منهما رجالا كسيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا كولا سديدا يسلح لكم أعمالكم ويغفر لكم زنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عزيما اللهم سل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك هميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك هميد مجيد اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويعلمهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ظلال مبين الله رب الجلال بندوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے سالت و نبوت کا سلسلہ قائم فرمایا اسی بنیاد پر اللہ تعالی نے انبیاء اور رسول کو اپنی رحمت اپنی نعمت اور اپنا انعام و احسان قرار دیا ہے جیسا کہ نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا اسی طرح ان کے بارے میں فرمایا تحقیق اللہ تعالی نے انعام کیا ممنو پر کہ اس نے ان میں انہی میں سے ایک رسول مقرر کیا دیکھیں ان دو آیات میں اللہ تعالی نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی رحمت اور اپنی نعمت قرار دیا ہے ویسے بھی اللہ تعالی کی یہ سنت ہے خود اللہ تعالی کا اپنا بنایا ہوا یہ اپنے متعلق اصول ہے ان نہ رحمتی سبقت غذبی میری رحمت میرے غضب سے پہلے بندوں پر اللہ تعالیٰ نے حالانکہ پہلے بھی رحمت کی کہ فطرت میں اپنی معرفت ڈال دی اپنی توحید ڈال دی اپنی اطاعت کا جذبہ ڈال دیا عالم الرواہ میں ان سے اپنی ربوبیت کا الوحیت کا عہد بھی لے لیا عقل و شعور بھی عطا فرما دیا اور اس کائنات کے ذرے ذرے کو اپنے وجود اپنی قدرت کا مظہر بھی اور نشانی اور علامت بھی بنا دیا لیکن اس کے باوجود جب کسانوں میں گمراہی آئی بالخصوص شرک آیا تو اللہ تعالی نے پھر غضب سے پہلے اپنی رحمت معاملہ فرمایا اور نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ اس طرح وقفے وقفے سے جاری رہا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالی کی اس رحمت سے اس نعمت سے بھرپور مستفید ہوں اور فائدہ اٹھائیں ہم آج آپ کے سامنے وہ چند باتیں عرض کرتے ہیں جو رسول دنیا میں ادا کرتے رہے وہ کام جو ہر دور میں رسول دنیا میں کرتے رہے تاکہ آپ کو تمام رسولوں کی آمد اور بالخصوص نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عصد کا سہی معنو میں مقصد معلوم اور یہ بات ہم اس لیے بھی عرض کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم اپنے رسول کے ساتھ ایک صحیح اور سچا تعلق قائم کریں وہ تعلق جو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کے حصول کا باعث ہو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کثرت سے بیان فرمائی امبیا رسل لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے آئے اور یہ بات نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کسرت سے بیان فرمائی یا ایبی اناس کا شاہد ان مبشرن و نذیرہ و داغ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو شاہد بشیر نذیر بنا کے بھیجا ہے اور آپ کو داغی اللہ بنا کر بھیجا ہے اللہ کی طرف بلانے والے سارے نبیوں کا یہی بنیادی وظیفہ تھا لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے آئے گویا یہ کہ لوگ اللہ سے دور ہو چکے تھے سرے سے اللہ کا تعارف ان کے علم سے ختم ہو چکا تھا اللہ تعالی کے حقوق کی پہچان نہیں رہی تھی بالخصوص جو اللہ تعالی کا سب سے بڑا حق ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے اس حق کو لوگ گویا پامال کر کے اللہ سے دور ہو چکے تھے اور یہ چیز انسانوں کے لیے بڑی تباہی اور بربادی کی بنیاد تھی اللہ کو غزبناک کرنے والی انسانوں کو جہنم کا ایندھن بنانے والی اللہ کی ناراضگی کا باعث اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا کہ وہ جا کر لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں اب اللہ کی طرف بلانے میں نمبر ایک اللہ تعالیٰ کا تعارف کرائیں اللہ تعالیٰ کے حقوق بتائیں بالخصوص انہیں یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ ہی اس دنیا کا خالق مالک رازق مدبر یعنی رب العالمین ہے اور وہی اکیلا ہی ہر قسم کی عبادت کے لائق ہے تم اسی کی طرف پلٹ آؤ تم نے جو اللہ کے شریک بنا رکھے ہیں یہ بہت بڑا جرم ہے بہت بڑا گناہ ہے مخلوق کے آگے نہ جھکو رب العالمین کے آگے جھکو یہ سارے نبیوں کی بے کا ایک بنیادی مقصد پدائی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دو مقام پر اس نقطے کو دو ٹوک اور سری لفظوں میں بیان فرمایا والنا فی کل امت رسول ہم نے بھیجا ہر امت میں رسول رسولوں نے آ کر کہا اے لوگو ایک اللہ کی عبادت کرو اور جنہیں تم نے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے ان سے اجتناب کر لو ان سے دوری اختیار کر لو ایک مقام پہ فرمایا إِلَّا <فَعْبُدُون> جو واہی کی, کی کہ لوگوں مجھے اللہ کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں تم سب صرف میری عبادت کرو اس میں ایک اہم ترین نکتا ہم بیان کرتے ہیں دیکھیں انبیاء لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے آئے شرک سے بچا کے اللہ کی ربوبیت منوانے اور اس کی عبادت کی طرف لگانے کے لیے آئے انبیاء کوئی اپنی طرف بلانے کے لیے نہیں آئے کہہ لوگوں یہ کیا تم نے سورج چاند ستارے حجر شجر بت اسنام قبر ان سے امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں تم نے ان کو سجنے شروع کر رکھے ہیں کیا تم ان سے دعائیں کرنے لگے ہو آؤ ان کو چھوڑو ہم اللہ کے پیارے ہیں ہم اللہ کے محبوب ہیں اللہ نے ہمیں قوت طاقت اختیار نعوذ باللہ دے دیا ہے یہ حق نعوذ باللہ ہمارا ہے تم آؤ یہ سارے تعلقات جو تم نے ان کے ساتھ قائم کر رکھے وہ ہم سے قائم کرو نبی اس لیے نہیں ہے بلکہ نبیوں نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا اس نقطے کو لوگ کیوں نہیں سمجھتے آج خود مسلمانوں میں یہ تصور گویا پایا جاتا ہے کہ نبیوں نے بلکہ نبی نہیں ولیوں نے مشرقین کے جو شریک تھے ان کی جگہ آ کے لی کہ ان کی عبادت نہ کرو ہماری عبادت کرو ان سے امیدیں وابستہ نہ کرو ہم سے وابستہ کرو انہیں نہ پکارو ہمیں پکارو انہیں سجدے نہ کرو ہمیں سجدے کرو یہ مشکل خوشہ یہ حاجت روا یہ بگڑی بنانے والے نہیں ہیں ہم مشکل خوش حاجت روا بگڑی بنانے والے ہیں کہاں سے تصور آ گیا یہ کہاں سے باطل سوچ آ گئی دعی اللہ بن کر لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے بن کر تو آؤ پھر انبیاء نے بالخصوص ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کی تعلیم بالکل ہمارے سامنے جن کی سیرت ہمارے سامنے انہوں نے جو اللہ کی اللہ کا تعارف کرایا اللہ کے حقوق بتائے ان کو تسلیم کرو اللہ تعالی کے ساتھ جس قسم کا تعلق قائم کرنے کی تعلیم دی وہ تعلق قائم کرو ایک تو سارے نبیوں کا یہی وظیفہ تھا ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندگی بھر یہی وظیفہ ادا کرتے رہے اور آپ اس تعلیم پر عمل کرنے میں در حقیقت بندے اللہ کی رحمت اور نعمت کے مستحق بنیں گے تو پر قائم ہوں گے شرک سے بچیں گے جنت کے وارث ہوں گے اور جہنم سے بچ جائیں گے دوسری بات انبیاء کرام ہر دور میں لوگوں کو اللہ کے عوامر پہنچاتے رہے اللہ تعالیٰ کے نواحی پہنچاتے رہے اللہ تعالیٰ نے بندوں کو جن جن جن باتوں کا حکم دیا نبی وہ عوامل وہ حکم لوگوں کو بتاتے رہے اور جن جن باتوں سے روکا ہر دور میں نبی لوگوں کو ان ان باتوں سے روکتے رہے یہ ان کا وظیفہ اپنی طرف سے کسی چیز کا حکم نہیں دیا اپنی طرف سے کسی چیز کو نہیں روکا وبا ینتے کوانوا اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو معروف باتوں کا حکم دیتے ہیں منکر باتوں سے روکتے ہیں پاک چیزوں کو حلال کرتے ہیں ناپاک چیزوں کو پلید چیزوں کو حرام کرتے ہیں یعنی اللہ کی طرف سے ان کی یہ ڈیوٹی ہے کہ جو اللہ کا امر ہے وہ پہنچائیں جو اللہ کی نہیں ہے وہ پہنچائیں اللہ نے جسے حلال کیا ہے بندوں کے لیے اس سے خبر دیں اور اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے جس چیز کو حرام قرار دیا ہے اس سے لوگوں کو آگاہ کریں لیکن پیرایا کیا ہے کتنا خوبصورت پیرایا ہمیں سمجھانے کے لیے یہ نہیں کہا کہ وہ اللہ کا حکم پہنچانے آئے اللہ کی نہیں پہنچانے آئے حلال بتانے آئے حرام بتانے آئے یہ نہیں کہا کہا معروف کا حکم دینے آئے منکر سے روکنے آئے وہ بتا دیا کہ اللہ تعالی نے جس چیز کا حکم دیا ہے وہ معروف ہے بھلی اور اچھی بات ہے اور جس چیز سے روکا ہے وہ منکر اور بری بات ہے پاک چیزوں کو حلال کرنے آئے ناپاک پاک پلید چیزوں کو حرام کرنے آئے گو بتایا جس چیز کو اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے تم پر حلال کیا ہے وہ پاک ہے اور جس چیز کو اللہ تعالی نے اپنے رسول کے ذریعے تم پر حرام کیا ہے وہ پلید ہے کتنا بڑا علم ہے اللہ تعالی نے فرمایا رسالات نہ ہوا یکشن اللہ یہ ہمارے رسول جتنے بھی آئے یہ دنیا میں کیا کام کرتے رہے یبلغون رسالات اللہ اللہ کے پیغامات لوگوں تک پہنچاتے رہے اللہ کے پیغامات جو عوامر اور نواہی پر مشتمل تھے وہ لوگوں تک پہنچاتے رہے بلا یکشن ہو وہ یکشن اللہ سے ڈرتے تھے بھلا یکشن آدن اللہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے یعنی پوری خشیت کے ساتھ اللہ تعالی کی پوری حیبت کے ساتھ اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچاتے رہے اللہ کے سوا ان کے دل میں کسی اور کا ڈر نہیں تھا لوگ مانے نہ مانے خوش ہوں نہ خوش ہوں راضی ہوں دشمن ہوں نقصان پہنچائیں تکلیف پہنچائیں یا اچھا سلوک کریں اس کی ان کو کوئی پرواہ نہیں تھی لوگوں کے نہ چاہنے کے باوجود لوگوں کی تکلیفوں کے باوجود لوگوں کی طرف سے پتھروں کی بارشوں کے باوجود بھی وہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہے تاکہ حجت پوری ہو جائے کس طریقے سے پیغام پہنچایا اور کیا فکر تھی کہ قیامت کے دن اللہ سے اللہ کو جواب دینا ہے رسالت کا حق ادا کیا یا نہیں کیا کیا فکر تھی میدان عرفات میں لوگوں سے پوچھا اللہ حلبلب تو کیا میں نے دین پہنچا دیا اللہ کی طرف دعوت کا حق ادا کیا اللہ کا کی وامر و نوائی پہنچائے کوئی زندگی کا شعبہ تشنا تو نہیں ہے ادھورا تو نہیں چھوڑا بتاؤ کیا کہتے ہو سب نے بیک زبان ہو کے کہا کیوں نہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پہنچا دیا آپ نے ادا کر دیا آپ نے خیر قائی کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا آپ کو بڑی خوشی پہنچی کہ کل انہی بندوں سے ہی میرے بارے میں پوچھا جائے گا اور ماشاء اللہ یہ بندے آج جواب دے رہے ہیں کل بھی ان کا یہ جواب ہوگا تو انشاءاللہ اللہ کل میں اس ذمہ داری کو ادا کرنے میں سرخ روح ہونے والا ہوں آپ کا چہرہ خوشی سے چمک اور دمک اٹھا آپ نے اپنی شہادت کی انگلی ایک بار آسمانوں کی طرف ایک بار لوگوں کی طرف تین بار ایسا کیا اللہ فشحت اللہ فشحد اللہ فشحت اے اللہ تو گواہ ہو جا اے اللہ تو گواہ ہو جا اے اللہ تو گواہ ہو جا تو رسول یہ کام کرتے رہے ایک ایک بات پہنچا دی مامن یو کرد اخبر تکم بھی اللہ وقت نبم بہی ہر وہ عمل جو تمہیں جنت کے قریب کرنے والا ہے وہ بھی میں نے بتا دیا جو عمل تمہیں جہنم کے قریب کرنے والا ہے وہ بھی میں نے بتا دیا تاکہ اس سے بچ جاؤ ہر نبی یہی کام کرتا رہا ایک اور ذرا غور کریں فرمایا اللہ نے جس کام میں جو نبی بھیجا اس نبی پر یہ حق تھا یہ فرض تھا اللہ کی طرف سے کہ وہ نبی اپنی امت کو ہر ہر خیر سے آگاہ کر دے اور ہر ہر شر سے بھی خبردار کر دے نبی اس لیے آئے اللہ کے عوامر بتائے اللہ کے نواحی بتائے ہر خیر سے آگاہ کیا ہر شر سے متنوع کیا بس سوچتے چلے جائیں غور کرتے چلے جائیں دعوت غور و فکر دیتا ہوں دعوت محاسبہ دیتا ہوں آپ کو اور اپنے آپ کو اللہ نے رسول ان کاموں کے لیے بھیجے رسولوں نے یہ کام کیے میں اور آپ سوچیں ہم کہاں کھڑے ہیں رسول جو دے گئے جو کر گئے ہمارا اس سے کیا تعلق ہے اللہ تعالیٰ نے تو کتنا سخت تبدی کی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ما انزل الیک من ربی کا فإن لم تفل فما بلغت رسالتا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ آپ پر وہی کیا گیا ہے اسے من ون پوری طرح پہنچا دیں اگر آپ نے ایسا نہ کیا یعنی اگر ہر ہر بات نہ پہنچائی بلکہ بال فرز و مال کوئی نکتا چھپا لیا سستی کر بیٹھے غفلت کر بیٹھے کوئی ایک نکتا بھی کوئی ایک بات بھی چھپا لیا تو فرمایا ہماری نظروں میں آپ نے رسالت کا حق کی ادا نہیں کیا پورا دین پہنچانا ہے پوری بات پہنچانی ہے ہر ہر نکتا پہنچانا ہے صلی اللہ صلاحم نے تو یہ ذمہ داری نبھائی تکلیفیں اٹھا کے غم اٹھا کے زخمی ہو کے بوکا پیاسا رہ کے گالیاں کھا کے اپنے ساتھیوں کو میدانوں میں شہید کرا کے اپنی امت کے بچوں کو یتیم کرا کے عورتوں کو بیوہ کرا کے ہر دکھ درد تکلیف اٹھا کے ذرا سوچو تو صحیح ان عوامر و نواہی کو پہنچانے کے لیے دعوت اللہ کے مشن میں توحید کو سمجھانے سکھانے کے لیے مجھے ایک لفظ کہنے دو توجہ سے سننا اس دین کو پہنچانے میں ان عوامر و نواہی کو پہنچانے میں توحید کو سمجھانے سکھانے میں کائنات کا مقدس خون زمین پہ بہا ہے محمد الرسول اللہ کے خون سے بڑھ کر مقدس خون کس کا ہے ان کا خون بہا ہے اس کائنات کے مقدس جسم پر پتھر برسائے گئے ہیں اس کائنات کی مقدس ہستی کو گالیاں دی گئی ہیں ہم نے کیا قدر کی ان کی تعلیم کی ہم تو اس تعلیم کو سیکھنے کے لیے تیار نہیں جاننے کے لیے تیار نہیں کوئی بتا دے تو عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ہم پھر بھی اپنی منمانیاں کرتے ہیں ہم پھر بھی ان یہود و نصارہ کو صبح و شام جن کو گالیاں دیتے ہیں جو ہمارے دشمن ہیں ہم انہی کی نکالیاں کرتے ہیں اس سے بڑھ کر کوئی دکھ اور افسوس کا مقام نہیں ہے رسول کیوں آئے اس دنیا میں کیا کام کرتے رہے لوگوں کو سرات مستقیم دکھاتے رہے سرات مستقیم بتاتے رہے سرات مستقیم کی طرف رہنمائی کرتے رہے اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یہ کام ہے آپ رہنمائی کریں ان کی سیرات مستقیم کی طرف یہ کام تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سرات مستقیم سیدھا رات جو اللہ کی طرف جاتا ہے جو جنت کی طرف جاتا ہے وہ اعمال وہ عقائد وہ طریقہ وہ افعال جن پر جن کا اللہ نے حکم دیا جن کے کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے عقائد یہ اعمال یہ طریقہ یہ ہے در حقیقت و سرات مستقیم جو انسان کو جنت تک پہنچاتا ہے جس سے انسان کو اللہ کی رضا ملتی ہے اور اللہ کا قرب اللہ کی محبتیں ملتی ہے نبی اس کام کے لیے آئے تھے نبی کوئی دنیا میں دودھ اور شہد کی نہریں جاری کرنے کے لیے نہیں آئے تھے وہ سونے اور چاندی کے سکے تقسیم کرنے کے لیے نہیں آئے تھے وہ کوئی رفاہی تنظیمیں اور رفاہی کام کرنے کے لیے نہیں آئے تھے وہ لوگوں کو گمراہی سے بچا کے سراط مستقیم پہ لگانے کے لیے آئے تھے زندگی بھر یہی کام کیا انہوں نے ہم نے آپ پر یہ کتاب اتاری ہے یعنی آپ کو احکامات دیے ہیں علم دیا ہے شریعت دی ہے عقائد سہیا کا علم دیا ہے کیوں یہ من الظلمات ظلمات نور تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے گمراہیوں سے نکال کے سراط مستقیم تک لے آئے یہ سارے نبیوں کا یہی کام تھا علیہ اسلام کے بارے میں اللہ نے کہا ولکد ہم نے موسا علیہ اسلام کو اپنی آیات کے ساتھ بھیجا مبعوث کیا کیوں مبعوث کیا کس لیے کیوں اس نکتے کو نہیں ہم سمجھتے فرمایا اس لیے ان اخرج من کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے آئے سارے نبیوں کا یہی وظیفہ تھا نبی اس لیے آئے اللہ کا بڑا انعام اور اکرام ہے نبوت اور رسالت ہے وما اللہ رحمت اللہ عالمی یہ ہے رحمت کہ دائل اللہ بن کر آئے نیکی کا حکم دینے والے اور بدی سے روکنے والے یا یوں کہیں نیکی کا تعارف اچھے کاموں کا بھلے کاموں کا تعارف کرانے والے اور برائیوں کا بھی تعارف کرانے والے آئے لوگوں کو صراط مستقیم دکھانے سمجھانے بلکہ اس پر چل کے دکھانے کے لیے آئے یہ در حقیقت بندوں کے ساتھ خیر خاہی ہے یہ تعلق نہیں بس خالی محبت کے نعرے ہیں نع گوئیے تعریف و صنا کے پھل باندھنے کی کوشش کی جاتی ہے شرح اصول ضوابط بھی چھوڑ دیے جاتے ہیں بالکل بالکل یہود سارا کی طرح غیر سرات المستقیم اے اللہ یہ دعا کرو اللہ سے اے اللہ جو سرات مستقیم ہے اس کو ہمیں سمجھا دے بتا دے سکھا دے وہ سراط مستقیم جس کی طرف ہمارے نبی محمد صلی اسلم نے ہماری رہنمائی کی ہے ہمیں وہ سمجھا دے بتا دے سکھا دے جما دے علیہم علیہ اللہ محضوب علیہم کی راہ پہ ہمیں مت چلانا گمراہ لوگوں کی راہ پہ مت چلانا محضوب علیہم یہودی جنہوں نے امدن بدعملی کی راہ اختیار کی اپنے ہی رسول اپنی ہی کتاب کی تعلیمات کو بھلا دیا ظالم عیسائی جنہوں نے بس اللہ کی محبت اللہ کی رضا کے حصول کے نام پر اپنے ہی نبی اور رسول اور اپنے ہی کتاب کی تعلیمات کو ایک چف رکھ کے ایک نئی راہ پہ چل پڑے رسول سراہ مستقیم دکھانے کے لیے آئے تھے اللہ تک پہنچنے کا یہ راستہ ہے ان کا نہیں نہیں یہ نہیں ہے ہم اور راہ ڈھونڈیں گے اللہ تک پہنچنے کے یہ امال ان کا نہیں نہیں یہ نہیں ہے ہم اور راہیں ڈھونڈیں گے آج امت مسلمہ بھی یہود و سارا کے نقش قدم پر چل رہی ہے اللہ کے بندوں رسول سرات مستقیم دکھاتے رہے سمجھاتے رہے ان تحدی علا سرات مستقیم رسول کیوں آئے بحن اللہ لوگوں کو آخرت کی یاد دہانی کرانے کے لیے آخرت سے ڈرانے کے لیے خبردار کرنے کے لیے آئے یہ کام رسول اپنی زندگیوں میں کرتے رہے ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی کام کرتے رہے آخرت کی یاد دہانی کرائی آخرت سے لوگوں کو ڈرایا اور خبردار کیا اللہ کو مانو اس کے حقوق ادا کرو اللہ کے عوامر کو قبول کرو نوای سے بچو سرا کے پہ چلو اس عمل اور طریقے کو اختیار کرو جسے اللہ کی رضا ملتی ہے آخرت کی کامیابی تمہیں ملے گی اگر تباہ تباہ برباد ہو جاؤ گے ہمارا کچھ بھی نہیں رہے گا رل جاؤ گے زلیل و رسو ہو جاؤ گے بڑے خطرناک احوال آنے والے ہیں رسول یہ بھی ڈراتے رہے دو مقام سنیں میدان معاشر میں اللہ تعالی تمام انسانوں اور جنوں سے مخاطب ہو کے فرمائے گا یا معاشر الجن ولم کم رسول کالو بلا شہیدنا غرتیات اللہ تعالیٰ فرمائے گا میدان معاشر میں اے انسانوں اور جنوں کی جماعت بتاؤ مجھے کیا تمہارے پاس میرے رسول تمہیں میں سے نہیں آئے تھے جنہوں نے تم پر میری آیات کی تلاوت کی اور جنہوں نے تمہیں آج اس دن کے متعلق ڈرایا تھا کہ یہ دن آنے والا ہے اس دن تم حاضر کیے جاؤ گے اور تمہارا حساب ہوگا آئے تھے رسول یا نہیں آئے تھے میری آیتیں بتائی تھیں اس دن سے ڈرایا تھا یا نہیں کالو شہیدنا الن حسینا سب کہیں گے جی ہاں اللہ ہم گواہی دیتے ہیں اپنے بارے میں ایسا ہوا تھا اللہ تو نے ہماری خیر خواہی کا حق ادا ت نے رسول بھیجے انہوں نے تیرے احکامات بتائے انہوں نے اس دن سے ہمیں خبردار کیا اللہ تعالیٰ فرمائے گا ابھی سے بتا دیا ہم بتائیں کہ پھر وہ دن ان کو یاد کیوں نہیں رہا دنیا میں اس دن کی تیاری کیوں نہیں کی دنیا میں ہمارے رسولوں نے جو آیات پڑھی ان پر عمل کیوں نہیں کیا دنیا میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابھی سے بتا دیتے ہیں وہ دنیا دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا تھا مال دولت حسن جمال قوت طاقت عہدے بیوی بچے بس یہی سب کچھ ہے یہ ہمارے پاس ہے کیا مت دیکھی جائے گی جب آئے گی دیکھ لیں گے اس چیز نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا تھا ایک اور مقام پہ وہاں ہے فرشتے کہیں گے وسی کلینفر جہنما حتہ ادا جا فتحت ابونا کم و کم لکھا یو میں کم حاضر مجرمین جب جہنم کی طرف ہانک کر لے جائے جائیں گے اور جہنم کے دروازے پہ پہنچیں گے جہنم کے دروگا فرشتہ ان کو دیکھ کر کہیں گے ڈانٹ کر یا افسوس کرتے ہوئے نالکو ظالمو تمہارے پاس تمہیں میں سے اللہ کے رسول نہیں آئے تھے جو تم پر تمہارے رب کی آیات پڑھتے رہے تمہیں اس دن سے ڈراتے رہے کالو کہیں گے ہاں یہ تو ہوا تھا حقت کلی مت اللہ لیکن ہم نیرے نیرے من کے لیے اللہ نے اتنا انعام کیا اتنا احسان کیا ہم کافر کے کافر ہی رہے ہم نے مانا ہی نہیں ان کی بات کو ہم نے ان کی بات کو مانا ہی نہیں آج ہم اس کی سزا بھگت رہے ہیں میرے بھائیو رسولوں پر رسالتوں پر ایمان رکھتے ہو اپنے نبی محمد اسلم کا کلوا پڑھا ہوا ہے انہیں رسول مانتے ہو تو وہ جو کام دنیا میں کرتے رہے اسے بھی سامنے رکھو رسول کیوں آئے آخری بات لوگوں لوگوں کے اس دنیا کے بارے میں جو اہتمام تھا لوگوں کو اس دنیا کے اہتمام سے پھیر کر اس آخرت کی زندگی کی طرف اہتمام کرانے کے لیے آئے کہ لوگوں تمہاری ساری توجہ اس دنیا میں لگی ہوئی ہے تمہارا سارا اہتمام اس دنیا میں لگا ہوا ہے یہ تو عارضی ہے یہ تو فانی چیز ہے ایک دائمی زندگی ہے اس کی طرف بھی توجہ کرو اس کی تیاری کرو اس کے لیے کچھ حاصل کرو رسول اس لیے آئے دنیا میں اس بھولی بھٹ کی انسانیت کو جو اس دنیا کی رنگیوں میں کھو گئی تھی اور صرف دنیا کے اہتمام میں لگی ہوئی تھی اور آخرت کو یا تو مانتے نہیں ہی تھے یا مانتے تھے لیکن آخرت کی تیاری نہیں تھی ان سب کو اس آخرت کی تیاری کی طرف لگانے کے لیے آئے دنیا کی حقیقت بیان کی وَذِرِبْ لَهُمْ مَسَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا قَمَائِنْ اَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَتَ بِهِ نَبَاتُ الْعَرْضِ خیر القاف کی آیتمہ پڑھنا چاہیے اللہ تلا فرما رہا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دنیا کی زندگی کی مثال بیان کر کے دنیا کی حقیقت بتاؤ فرمایا دنیا کی زندگی کی مثال کیا ہے اللہ آسمان سے بارش برساتا ہے زمین پر پڑتی ہے زمین سے انگوریاں اگتی ہیں پھر لہلتے کھیت بن جاتے ہیں اور پھر انجام کیا ہوتا ہے یہی کھیت چورا چورا ہو جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں یہی زمین پھر خالی میدان بن جاتی ہے اسباشی منتظرو ریا پھر آگے فرمایا اب سنا المال والبنون زینت الحیات الدنیا مال اور اولاد صرف دنیا, دنیا کی زینت ہیں بس والباقیات الصالحات نیک کام وہ باقی نہنے والے ہیں خیر اندہ ربے کا ثوابا تمہیں ثواب اس کا ملے گا دنیا میں کمایا کھایا پیا ختم ہو گیا اس کا کوئی ثواب نہیں ہے سواب سالیاں ملے گا اگر امید رکھنا چاہتے ہو اس آخرت کے دن کے لیے تو عمل کرو ان امال پر امیدیں رکھو یہ امیدیں نہ رکھو جس اللہ نے دنیا میں خوشحال رکھا ہے آخرت میں خوشحال رکھے گا دنیا میں مال و دولت دی آخرت میں مال و دولت دے گا دنیا میں سیت اور عزت دی آخرت میں بھی سیت اور عزت دے گا نہیں نہیں عمل صالح کرو پھر امیدیں رکھو اور ازی الدنیا وما دنیا اما متا الحیات دنیا فی الآخرت اللہ کلیل یہ نبیوں نے کہا اور نہ تم اس دنیا کی فانی اور عارضی زندگی پر راضی ہو گئے ہو پتا نہیں ہے وہ یہ پوری دنیا آخرت کے مقابلے میں سمان کلیل ہے کہیں فرمایا متا ہے تھوڑا سا فائدہ اٹھانے کی جگہ ہے تو رسول نے تو یہ کام کر دیا آخرت کی یاد دہانی بھی کرائی اور آخرت کی طرف اہتمام کی طرف بھی توجہ دلائی اللہ نے رسولوں کو بھیجا یہ سارے کام رسولوں سے کروا دیے اب ہمارے پاس قیامت کے دن کوئی حجت نہیں ہے رسولوں کو بھیجنے کا اور یہ کام ان سے کرانے کا مقصد بھی یہی تھا تاکہ کل قیامت کے دن کسی کے پاس کوئی حجت نہ ہو رسول مبشرین و اللہ یقون علنا سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے رسول بھیجے واضح خوشخبریاں بھی دے دیں واضح ڈرا بھی دیا تاکہ کل قیامت کے دن لوگوں کے پاس اللہ کے خلاف کوئی حجت نہ ہو کیوں یوں نہ کہیں ما جانا من کہ نذیر اچھا یہ معاملہ تھا یہ کچھ ہونے والا تھا یہ آخرت تھی یہ قیامت تھی یہ جنت تھی اور یہ سیدھا راستہ تھا ہمیں یہ کرنا تھا یہ نہیں کرنا تھا ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہے اللہ نے اپنی رحمت و نعمت تمام کر دی امبیا نے تکلیفیں مصیبتیں غم دکھ درد اٹھا کے اپنی ذمہ داریاں نبھا دیں اور پھر اللہ کے نیک بندوں نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قرآن حدیث کی صورت میں محفوظ کر دیا آئیے اس قرآن حدیث کے ساتھ تعلق قائم کیجیے جو کچھ اس میں ہے یہی آپ کے نبی کی تعلیم ہے اس سے وابستہ ہو جائیے آپ اللہ کی نعمتوں کے اور اللہ کی رحمتوں کے مستحق ہو جائیں گے اللہ تعالی عمل کی توفیق دے